وسیق اللہ فرو اور کافروں کو گھسیٹا جائے گا الا جہنم زم و جہنم کی طرف گرو در گرو ان کے گروپس کافروں کے جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے اور یہ کافر جہنم کی طرف جا رہے ہوں ہم اب, اب سوچیں کہ جب فرشتے پکڑ رہے ہوں گے اس وقت لوگوں کا کیا عالم ہوگا اور پھر جب فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے اور وہ جانا نہیں چاہ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کے خوف اور چیخ و پکار کا عالم کیا ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے ادا جا اوہا پوتیا ہت یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اب وہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں آپ سوچیں کہ انسان میں شعور ہے اگر انسان کو قتل گاہ کی طرف لے جایا جائے مجرم کو پھانسی کے تختے پر لے جایا جائے اس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ قول لحوم تو ان سے جہنم کے داروغ حضرت مالک کہیں گے جو جہنم پر مقرر فرشتے ہیں الم یاتی کم رسول کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا تمہیں کسی نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا یت لو نہ آڑ کہ وہ تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے کم لیکو یوم کم ہاذا اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے اور تمہیں بتاتے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے تمہیں گناہوں سے دور رکھنے کا وہ درس دیتے تو کیا ایسے رسول تمہارے پاس نہیں آئے کسی نے تمہیں نصیحت نہیں کی کیولو بلا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہمیں سب معلوم تھا مگر کیا کریں ملاقن حقت کلیمت الزابی الل کافرینا کافروں پر ہاں لیکن کافروں پر عذاب کا کلیمہ پورا ہو چکا تھا ہم نے گنا ایسے کیے کہ ہمارے نصیب خراب ہو گئے اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ہم پر تباہی تھی اس لیے ہم نے نصیحتوں کو قبول نہیں کیا قیل دلو اب جہنم ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اب انسان اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے دنیا کے اندر تو مصیبت ٹھیک ہے انسان کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ میں عنقریب اس مصیبت سے نکل جاؤں گا اگر بیمار ہے تو اسے یہ امید ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو جائے گا یہاں تک اگر ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں تب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے ہو سکتا ہے رب العالمین کرم کر دے اور مجھے شفا مل جائے لیکن جہنم میں کافر جائیں گے جن کے ایمان برباد ہو چکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور امید مت رکھنا کہ اب یہ مشکل دور ہوگی خواہ نفیحا ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے تو مصیبت بالائے مصیبت ہوگی حسرت بالائے حسرت ہوگی کہ اب تو اس سے نکلنا ہی نہیں ہے فبی عسا مثلا بس متکبر لوگوں کا بہت ہی برا ٹھکانا ہے اے پروردگار ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اے مالک کو مولا اس قلیل بے وفا دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے دل سے گناہوں کی نحوستوں کو دور کر دے گناہوں کی لذتوں کو دور کر دے گناہوں سے نفرت دے دے یا اللہ نیکی پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اب نیک لوگوں کا ذکر ہے کاش ہم دنیا کی تھوڑی قربانی دے دیں دنیا کے لوگوں کی, لوگ کی پرواہ نہ کریں اس منظر کو یاد کریں جو اب بیان کیا جا رہا ہے وسیخ اللہ ن ربہم رب انتی زمرا وسیخ اور چلائے جائیں گے بڑی شان و شوقت کے ساتھ الدی نت رب کون سے لوگ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے اور گناہوں سے پاک زندگی گزاری پاکیزہ زندگی گزاری جنتی زومراہ وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ چلیں گے اپنے بزرگان دین کے ساتھ کسی کو حضرت عمر سے محبت ہوگی تو وہ حضرت عمر کے پیچھے جنت میں جائے گا کسی کو غوث اعظم سے محبت ہوگی تو وہ غوث اعظم کے گروہ میں ہوگا کسی کو مجد ثانی سے محبت ہوگی تو وہ ان کے ساتھ ہوگا اور ہم تو الحمد اللہ کا کرم ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے اللہ کے نیک بندے سے انبیاء سے بھی محبت ہے صحابہ سے بھی محبت ہے اور صالحین سے بھی محبت ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ تو رسول اللہ سے جو محبت کرے اور حضور کی محبت میں وہ گناہوں کو چھوڑ دے وہ کہ میرے لیے آئیڈیل رسول اللہ ہے جب رسول اللہ فرما دے تو نہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں گا نہ اپنی اولاد کو دیکھوں گا نہ دنیا کو دیکھوں گا اور رسول اللہ کا یہ حکم ہے میری جان حضور پہ قربان ہے تو پھر انشاءاللہ وہ سرکار کے قدموں سے وابستہ ہو کر جنت الفردوس میں حضور کے پیچھے پیچھے داخل ہوگا حتہ یہاں تک کہ ادا جا اوہا یہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے فتحت ابو اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اللہ اکبر جنت کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے آپ سوچیں کہ جب وہ وہاں سے چلے ہوں گے اور جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو لمحہ ب لمحہ ان کے لیے کتنا خوشی کا عالم ہوگا وہ قول لہم جنت کے داروغا حضرت رضوان وہ فرشتے ہیں وہ کہیں گے ان سے سلام علیکم تم پر سلام ہو طب تم تم بڑے خوب رہے تم نے زندگی کی بازی جیت لی فد خلوہ خالی دینا اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں ہمیشہ رہو اگر ہمیں کوئی نعمت ملے اور وہ نعمت عارضی ہو تو خوشی ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی نہیں لیکن جب دائمی نعمت اور ایسی نعمت کے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں خربوں سال بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زائد رہنا ہے قول الحمد للہ وہ کہیں گے اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے اللہ بھی صدا ہو کہ جو اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ وعدہ ہم پر پورا کر دیا اور اس نے توفیق دی کہ ہم جنت والے کام کریں یہ اسی کا فضل ہے وہ او نل اور اللہ نے وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کا جنت کا وارث بنایا یہ اس کا فضل ہے نہ تینل جنتی تاکہ ہم جنت میں رہیں ہے سشا جہاں ہم چاہیں فنما اجر العاملینا قرآن درس دے رہا ہے اگر اچھے عمل کرنے ہیں اور ایک زندگی گزارنی ہے تو انسان حوصلہ رکھے اور وہ دنیا کو ٹھکرا دے نیک بھی بننا ہے اور پھر بزدلی کا مظاہرہ کرنا شیطان اور نفس کا مقابلہ نہ کر سکنا فن اجر العاملینا اچھے عمل کرنے والوں کا کتنا پیارا اجر ہے کتنی پیاری بہار ہیں وہ من حول اکتحافین کل بروز قیامت تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کو تھامے ہوئے تھام الہی کے ارد گرد جمع ہے یو بحمد رب اور وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تصویر بیان کرتے ہیں وہ خود ابین تمام لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وہ اور کہا جائے گا الحمد اللہ رب العالمین تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے وہ نیک لوگوں کو اچھا سلا دے گا اور برے کاموں کا انجام برا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے